www.attableek.com The revival of Iman <coughs> بات میرے محترم دوست اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مسلمان کو دین کا کام کرنے بھیجا ہے اور دین کے کام میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک تو پھر دین پر چلنا اور دوسرے دین پر محنت کرنا یہ دونوں کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کھانا کمانا کاروبار اور گھر یہ انسان کی ضروریات میں سے ہے اس میں بھی کرنا ہے لیکن اس میں اتنا لگنا ہے جتنے بھی زمین پوری ہو جائے باقی سارا لوگ زمین کے کاموں میں لگے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس تھوڑے وقت میں ہماری ضرورت ہو کر دے گا کرنے والا ہی ہے دیکھ یہ رہا ہے کہ میں کر رہا ہم نہیں کر رہے کرنے والے اللہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں وہ. اب ہمارا استعمال ان کی مرضی کے مطابق اگر ہوا تو ہمارے وقت میں برکت ہمارے مال میں برکت ہماری عمر میں برکت دنیا میں کامیابی اگر میں حسن بڑھ جائے گا کا کامیابی ان کی مرضی کے مطابق اگر ہمارا استعمال ہوا اور اگر ان کی مرضی کے خلاف ہوا دنیا بھر میں ورشن میری مرضی حضور اکنسن کی امت کے لیے یہ ہے کہ یہ امت دین کا کام کرتے ہیں جسے اگر میں پڑھوں گا بے روزگاری شروع ہو جائے تو تو تھوڑے وقت موقع چونکہ سمجھانا ہے تو قرآن کی آیتوں اور حدیثوں کو ہمارے اعتماد پر چھوڑ دو انشاءاللہ ہم کسی اور موقع پر بتا دیں گے تو وہ سارا بتا دیں گے چیز رہ جائے گی ہے اردو قرآن سے اور حدیث سے کہ دین کے کام کے لیے پیدا کیا ہے کھانے کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا لیکن کھانا کمانا ضرورت ہے اس کی اجازت ہے کرنا ضروری پڑے گا اگر چھوڑ دے گا کھانا کمانا تو غلط ہوگا لیکن کھانے کمانے میں تھوڑا لگے دن کے کام میں زیادہ لگے دین کے کام میں دو باتیں ایک تو خود دن پر چلنا اور ایک دن کی محنت کر کے دین کو پھیلانا یہ دو کام ہیں خود دن پر چلنے کے یہ ہے کہ پوری عمر میں چوبیس گھنٹے کی زندگی میں جو جو کام کرنے ہیں وہ اللہ کے حکموں کے مطابق کرے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلقی کے مطابق کرے کہہ دینا میرا آسان سن لینا تمہارا آسان لیکن اس میں آنے کے لیے ایک پاور کی ضرورت پڑے گی ایمان کا پاور اور وہ ایمان کا پاور جو ملتا ہے وہ دین کی محنت اور دعوت کی فضا میں ملتا ہے اور دین کی محنت اور دعوت جس سے دین پھیلتا بھی ہے اور اپنے ایمان میں بھی طاقت آتی ہے اس کے دو طریقے ہیں ایک تو باہر نکل کر کام کرنا اور ایک اپنے مقام پر رہ کر کام کرنا باہر جو نکالا جاتا ہے تاکہ جذبات بنے اپنا تو بنے جذبہ اور باہر والوں کے اندر بھی کام ہونا شروع ہو جائے ایک گولی میں دو شکار جب آدمی باہر جائے گا تو اپنا ایمان بنے گا اپنا جذبہ بنے گا دن بھر جل جائے گا اور دوسرا فائدہ ہوگا جہاں جائے گا وہاں ماروں کا بھی جذبہ بنے گا وہ دن بھر آئیں گے ایک بولی میں دوشی کا موسم بیچنے والا جب موسم بیچتا ہے تو اپنے کو خود کو بھی نفر ہوتا ہے اور جس نے موسم خریدی اس کا بھی منہ میٹھا ہوتا ہے ایسے یہ تبلیغ کا کام کہ اپنا بھی ایمان تبھی ہوتا ہے دن پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دوسروں کے اندر جذبہ لیکن اتنا آپ حضرت جانتے ہیں کہ تکنی تم تبلیغ کی محنت کر دو زیادہ تر ہر مسلمان کا وقت جو ہے وہ اپنے مقام پر گزرتا ہے باہر عام طور سے مسلمان کا تھوڑا بہت گزرے گا ماشاء اللہ ما اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو بیچارے ہر وقت دین کے کاموں میں مصروف ہیں جہاں چاہو انہیں بھیج دو میں وہ تو مسسنا ہے وہ تو جڑ بنیاد ہے اور وہ تو وہ ہم سب کی آنکھوں کے تارے ہیں اور وہ تو بہت قابل قدر لوگ لیکن ہمیں تو ایک بڑا عموم دیکھنا ہے جہاں جہاں تب دیکھ کا ہمارا کام چلا لوگ مانوس ہوئے تو زیادہ تر مجمع وہ ہے کہ وہ جماعتوں میں نکل کر کام کرنے کا وقت اس کا ہوتا ہے چھوڑا اگر سال کے چار مہینے بھی دے تو بھی آٹھ مہینہ تک کے مقام پر گزرا اور اگر سال کا جلہ دے تو تقریباً سونے گیارہ مہینے اپنے مکان پر گزرے <تصفح> تو اپنے مقام پر عمر کے بہت زیادہ گزرتا ہے اس لیے دین کے پھیلانے طریقہ جو ہے وہ ہے مقامی کام کا زندہ کرنا ہر جگہ پر ہر جگہ پر مقامی کام کا زندہ کرنا دین تو اس سے پھیلے گا اب سوال ہے کہ مقامی کام کیسے زندہ ہو ہر جگہ پوری دنیا میں اس کے لیے جماعتوں کر جائیں گے جماعتیں جائیں گی تو وہاں بھی کام زندہ ہوگا وہاں لیکن میں تو آپ حضرات سے اس وقت بات کرتا ہوں آپ حضراتوں جماعتوں میں یہی بات نہیں کہ جماعت آپ کے ہاں آئی بلکہ آج بھی جماعتوں میں نکلے اور آپ حضرات کام کا فکر دینے والے ہیں آپ حضرات کو تو مجھے اس وقت اس کی بات بتانی ہے کہ اپنے مقام پر رہ کر آپ کام کیسے کریں اس لیے میں زبان سے بتاؤں گا اور املند اگر سیکھنا ہے تو بیرون کی جماعتیں ہندو پاک کی آئی ہوئی جو آب حضرات کے شہروں وغیرہ میں آئے تو املن ان سے سیکھے املاً ان سے سیکھے اگر ان جماعتوں میں بھی کوئی جماعت ایسی کمزور ہو کہ اس سے زیادہ تم جانتے ہو اس جماعت کو سیکھا مطلب یہ ہمارے تو دونوں کا ہمیں سیکھنا اور سیکھنا جماعتوں میں آنے والے دونوں قسم کے ہوتے بادے تو ایسے ہوتے ہیں جو تم سے زیادہ کام کے اصولوں سے باقی پر عملن کیے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں ان سے سیکھنے میں ہمیں شرم نہیں کرنی چاہیے چاہے ان کے پرانے ہوں اور بعد بیچارے ایسے ہوتے ہیں ہر جماعت کے اندر کچھ کمزور قسم کے کہ وہ آپ سے کم جانتے ہیں. آپ زیادہ جانتے ہیں تو خوش خوشبومی کے ساتھ آپ ان میں لگ کر ان کے ذریعے مقالی کام اپنے علاقے میں چالو کرا دیں اپنے تو کام ہونا چاہیے کسی صورت سے ناک کا مشورہ نہیں ہے یہاں جس سے جو سیکھے کاٹنا ترموز کو ہے چھلی کو اوپر رکھو ترموز کے اوپر رکھو تو بھی ترموز کٹے گا اور چھلی کو تربوز کے نیچے رکھو تو بھی تربوز کٹے گا تم سیکھو تو بھی مقالی کام ہوگا ن پھیلے گا اور اگر سکھا انہیں تو بھی مکانی کام ہوگا دن پھیلے گا لیکن اتنا ضرور ہے جماعتیں اگر بتا دیں تو خوشخولی کے ساتھ بتا دیں ہاکی والے طور پر نہ بتا دیں جیسے استاد بن کر آئے ہوں ذرا سوالوں کے ساتھ بتاؤں اور بھائی کسی جماعت کے اندر کوئی کمزوری ہے تو بجائے اس کے نمبر لے لے کے خوش خوشنگی کے ساتھ اس کی کمزوری کا دور کر دینا یہ مقامی لوگوں کا کمال ہوگا خوش وشنوی کے ایک تو اس کا نمبر دے دینا پھر بھی سرحد لگے گی جماعت کے بغیر کسوئی سے چلتی ہے فراہ جائے گی بڑی وسوڑی سے چلتی ہے اس قسم کی باتیں کرنا کوئی فائدہ نہیں اس کا اور ایک یہ کہ بھائی جہاں کوئی کمزوری ہے خوش وشنوی کے ساتھ ملنا جلنا محبت میں رہنا اگر وہ کش نہیں کرتی تو چپکے سے ان کے اندر گھس کے ہوئے کشت کرا دینا ان کو تعلیم کے اندر بٹھا دینا تو یہ خیر خوبی کی بات ہوگی ہمارے پرانے کام کرنے والے ایسے ہیں جیسے پیٹرول پمپ جو جما بھی جائے پرانے کام کرنے والے پیٹرول پمپ ہے ان کا ساتھ دیں جن کا ایمان بڑھے گا ان کا بھی ایمان بڑھے گا اب مکانی کام کیسے ہو بتاؤں گا تو زبان سے املن تو انہیں جماعتوں سے آپ کو سیکھنا ہوگا یا ہندو پاک آ کر املن سیکھنا ہوگا ہندو پاک آ کر املن وہی سیکھ سکے گا جو عمومی جماعتوں میں بھی ہے ہندو پاک آ کر جو صرف مہمان بن کر رہے وہ سیکھ کر نہیں آتا مناکس پر جو صرف مہمان بن کے جا جاتے ہیں تو وہ بس یعنی وہ سیکھ نہیں سکتے سیکھنا تو وہ املن ہے وہ تو, تو جماعتوں میں پھر کر آئے گا مارا قدمے رہنے کا فائدہ وہ آن لائن کا ہے لیکن اصل کام کا سیکھنا تو جماعتوں میں پھر کریں ہے لیکن اس وقت میں سوال یہ بتا دوں گا آپ جونسی مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں پہلا کام آپ کا یہ ہوگا مکانی کام کرنے کے لیے اس مسجد کے اندر آپ جماعت بنا لیں اس مسجد کے اندر آپ جماعت بنا لیں ایسے لوگوں کی جماعت بنا دیں کہ واقعی وہ کام کریں اور اس میں بعد جگہ ایسی ہوگی وہاں ایک بھی کام کرنے والا نہیں جو آپ کا ساتھ دے بعد جگہ ایسی ہوگی جہاں اچھے کام کرنے والے ہیں لیکن مصروف ہے اس وجہ سے وہ ساتھ نہیں دے پاتے کبھی اس قسم کی بہت ہی پرابلم آئی تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت کو اپنے مسجد میں منگوا چاہے مقامی جماعت آئے چاہے باہر کی آئے اور اس کے دن دو دن گزروا کر اس کو ذریعہ بنا کر اپنی مسجد کی جماعت بنا ہر مسجد کی جماعت ہو اچھی طرح سے سمجھ لو جتنے آپ حضرات ہیں کسی نہ کسی مسجد میں اپنے علاقے میں نماز پڑھتے گھر کے غریب آپ کی مسجد ہے قیامت کے دن تو آپ کے محلے والوں کے دینداری کے بارے میں پوچھا جائے گا اس میں دینداری لانے کا طریقہ یہ کہ اس مسجد کے اندر تم جماعت بنا لو دردارہ آدمیوں کی اس جماعت کا کام کیا ہوگا چند کام تو وہ ہیں جو بالکل اریف باتاشا کی طرح سے اے بی سی ڈی کی طرح بالکل شروعات ابتدائی اس کو کالوں سے سن لو اصل کرنا ہے روزانہ کی ایک تو وہاں پر تعلیم ہو اس جماعت کا کام کیا ہوگا آپ نے دس آدمیوں کی جماعت بنائی اور ایک اس کے اندر امیر برا دیا اس محل لے گا اس مسجد کا اس پوری جماعت کا کام کیا ہوگا ایک تو اس مسجد کے اندر تعلیم کا کرنا چالو نماز کے بعد جونسی نماز کے بعد لوگ زیادہ آپ کو ملتے ہوں جماعت مشورہ کرنے اور مشورہ کر کے تعلیم کا وہ وقت مقرر کرے اور تعلیم جو ہوگی وہ فضائل کی کتابوں کی ہوگی جس کا حضرت بیانوں میں سن چکے ہیں فضائی کتاب میں معلوم مشہور ہے فضائل اعمال کی جو کتابیں حضرت نے لکھی ہیں جس کے اندر فضائل نماز ہے حکایت صحابہ ہے فضائل ذکر ہے فضائل قرآن ہے فضائل تبدیل ہے فضائل صدقات ہیں ان کتابوں کے اندر سے تعلیم ہو فضا حل فضائل رمضان وغیرہ تو مخصوص اوقات میں ہے لیکن جو بارہ مہینے کی تعلیم کی کتابیں ہیں وہ یہ ہیں اس کتاب کو اچھی طرح سے پڑھا جائے اور مختلف حضرات جو ہے وہ اسے سنیں تو اس سے ذہن بنے گا دینی اور طبیعت دین کی طرف آنی شروع ہوگی ایک کام تو یہ دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر اپنی مستورات اپنے بچوں کو لے کر بیٹھنا اور ان کی تعلیم دینا کتنی <coughs> دیر کرنا دیر کو ہم نہیں بتا سکتے اگر ربت سے سنتے ہیں گھنٹہ دیر گھنٹہ بھی کر سکتے ہو اور بالکل شروعات ہے بیوی بچوں کے سین بالکل نہیں بنا تو پندرہ بیس منٹ آدھے گھنٹے سے شروع کرو تو اپنے اپنے موقع ہی پا رہے لیکن اس کو بے کار چیز مت سمجھو اور اس کو معمولی چیز سمجھ کر مت چھوڑو دیکھو لڑکے اور لڑکیاں ہاتھ سے جا رہے ہیں خاص کر ان ملکوں میں اور ملکوں کا بھی حال ہے زیادہ بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کے اندر ماحول بناؤ تعلیم کا اب تعلیم جب کرو گے تلا مالا فضائل کی تعلیم ہوگی تو اس کو ذریعہ بناؤ آپ کی بیویوں میں آپ کے بچوں میں نمازوں کے آنے کا تلاوت کے آنے کا ذکر کے آنے کا سنتوں کے آنے کا دین کے درد کے پیدا ہونے کا صحابیات کے واقعات صحابہ کے بچوں کے واقعات بار بار بار بار جب سنیں گے اور آپ بھی بچوں کی تعلیم میں بار بار سنیں گے گھر کی تعلیم میں آپ سنائیں گے یا سنیں گے بازو کی بیویاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں میاں نہیں پڑھے لکھے بازو کے میاں پڑھے لکھے ہوتے بیوی پڑھی لکھی نہیں ہوتی کوئی بھی تعلیم کرائے یہ بار بار تعلیم جو ہے اس کے ذریعے حدیث کا نور قرآن کا نور جو ہے وہ دل میں اس کو ذریعہ بنا کر تلاوت کو ذکر کو نمازوں کو ہمدردیوں کو گھر کے اندر لانا اس کو معمولی نہ سمجھنا آج عام طور اس, اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے جو جتنا کام زیادہ کرنے والا بنتا ہے اتنا اپنے گھر کی تعلیم کی پابندی نہیں کرتا حالانکہ وہ ہم سوچ سکیں وہ علی نعرہ اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو بھی جان سے بچاؤ گھر والوں کو بھی بچاؤ آسٹریلیا والوں کو بچانے تو چلے گئے گھر والوں کو بچانے کا فکر نہیں تو ایسا ہی ان کو بھی بچانا اپنے گھر والوں کو بھی بچانا استحدار آخرت نہیں اس لیے ایسا ہو رہا استہدار آخرت اگر ہوتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یقین کی بشک ہوتی گھر میں بیوی کو بے نمازی دیکھتا تو ایسا دل کے اندر چوٹ پڑتی جیسے بیوی بی پر آگ لگ رہی ہو تو کتنی بے قراری ہوتی اس سے زیادہ بے قراری ہونی چاہیے بیوی بی کے بے نمازی ہونے پر کیونکہ جس آگ کی اللہ نے نبی نے خبر دی وہ زیادہ خطرناک بنی سب اس آگ کے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے لیکن وہ نبی بات کا استعدار اللہ ہمارے اندر پیدا کر دیتی لیکن وہ بے قرار یہ بیچے نہیں تمہیں غصے تک نہ پہنچا دیں مطلب نیا دلی میں ٹھنڈ جائے گی تملیف نہیں ہوگی آپس میں ٹھگے گی مقابلہ ہوگا جب وہ بھی تمہاری دیگی اور انگلینڈ میں رہتی ہے آزاد ملک تو اچھی ایسی ٹھنے گی کہ تملیف سے توبہ کرا گی چھوڑے اس لیے بڑی حکمت کے ساتھ بڑی نرمی کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ گھروں کے اندر دین کو لانا ہوگا باہر کے لوگ تو آپ کے جلدی متخب بنیں گے کیونکہ آپ کی اندرونی زندگی سے وہ واقف نہیں ہے لیکن گھر والے جلدی منتخب نہیں بنیں گے کیونکہ اندرونی ساری حالات آپ کے ساتھ, <تطور> ان کے سامنے ہیں اس لیے <تطور> بیوی جو ہے وہ شمشے خیر میں معتقل ہوتی ہے दूसरे रिश्तेदार तो जल्दी होते बीवी सबसे और हजूर अक्रम सर साहब की ज्यादा बीवियां होना इसकी ये भी बहुत बड़ी मस्तें हैं लगेगी निजी जिंदगी औरतों और के सामने औरतों और के जरिए वो निजी जिंदगी भी फै दो बातें मैंने बताई लेकिन सिर्फ सुनने के लिए नहीं सिर्फ इसलिए नहीं तो हो وہی سامنے بیان کیا میں بھی بیان کر कर مکان کر جانتا ہوں بیان کر سکوں آج کل سنتے ہیں اس لیے کہ تاکہ میں بھی بیان کر سکوں اور مجموعی کی گرد نہیں ہلا سکوں مجبور کو روڑا سکوں یا مجموعے کو ہنسا سکوں سے بہت اچھی بات کہ میں بھی کہا کروں گا تو بھائی میں آم آم کہوں تم بھی آم آم کہو منہ میٹھا ہونے وہ تو آم کاٹ کے کھاؤ تو منہ میٹھا ہوگا اور آم کاٹ کے اس وقت کھاؤ گے جب और ہو آم کا اور درخت آم کا जमीन وقت ہوگا جب جڑ جمے آم تھی اور جڑ جمع کرتی ہے اب زمین پر تو پہلے زمین خریدو جڑ جماؤ پانی پلاؤ تب آم کا درخت بن کے پھر آم کھاؤ ونسا نے تو بڑا لمبا مجھے وہ کر دیا لمبا ہوئے بغیر تو کچھ کام نہیں بنتا دعوت کی زمین ہو ایمانیات کی جڑ ہو تعلیم کے حلقوں کا پانی ہو ذکر و تلاوت کی خزا ہو اب ہال ٹھیک ہونی چاہیے ہم کے درخت کے لیے یا ان کے درخت کے لیے تو ذکر و تلاوت کی فضا ہو اور جان مال کی قربانی کی کھاد ہو کھاد کے بغیر بھی کھیتی نہیں ہوتی زیر و تلا جان مال اور جذبات کی قربانی کی کھاد ہو اور ارکان اسلام کا تنا ہو جنہیں تھڑ کہیے جو تھڑ تنا اس کو اردو میں تنا کہتے گجراتی میں اسے تھڑ کہتے ہیں عربی میں اسے صاف کہتے ہیں انگریزی میں جانتا نہیں تو ارکائے اسلام کا ہو تنہ اور پورے دین کا ہو درا کا شجر تی یہ وطیل پورے دین کا ہو درا اور اس پر اخلاق کے لگی پھل اور اس میں آ جائی اخلاص کا رس ہر جگہ اگر یہ ہو جائے تو وہ بھی دن کی طرح تھا. دھانے نہیں تھا خدا کی دائز ہوگی عیاشی کے پھیلانے میں یہ مال لو استعمال کرتے ہیں اور دین کے پھیلانے میں تو خدائی و قدرت ہوگی ساتھ لیکن وہ اس طریقے سے سو. انداز اندازوں خدائی قدرت ایسی اندھی نہیں اور خدائی قدرت ایسی گری پڑی چیز نہیں کہ یوں ہی استعمال ہو جائے نا خدائی قدرت کی دھرتی میں جان مال جذبات کے قربانی اگر کرو گے نسر من اللہ ہے وہ فصل قریب کا وعدہ تو یا حفظ رفی سے اضا جا نسل میں اگر فصل بنا ہے تو نہ مدد آئے گی تو دین پھیلے گا یہ ترتیب ہے ہوتا ہے ایک مرتبہ پھر کہہ دوں میرا جی چاہتا ہے کہ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لوں دعوت کی زمین ہو ایمانیات کی جڑ ہو تعلیم کے حلقوں کا پانی ہو ذکر و تلاوت کی فضا ہو جان مار و جذبات کی قربانی کی کھاد ہو ارکان اسلام کا پنا ہو پورے دین کا درخت ہو اخلاق کا پھل ہو احلاس کا رس ہو پھر دے گنیا میں دین کا کے سفید طریقہ یہ بتا میں ترتیب کے ساتھ جہاں جاؤ وہاں مقامی جماعت بناؤ مسجد کی اور شروع کرو اپنی ذات سے میری رائے کا طے ضروری ان اللہ اب جو مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں ہم دس بارہ آدمیوں کی جماعت بنائیں گے مسجد والی ارے کہو نا ہمیں چار مہینے تھوڑی مانگ رہا ارے پیدل سال تھوڑی مانگ رہا اس کے اندر بھی تم جھجھک رہے اہمیت ہے اس کی کام تو بتائے ایک تعلیم تو ہوگی گھر میں ایک تعلیم تو ہوگی مسجد میں تم کراؤ یا دوسرا کرائے تو تم بیٹھو یہ تو مسجد کا ماحول بنانے کی بات ہے نمازیوں کا اور ایک تعلیم ہوگی گھر میں تفصیل میں بتا چکا معمولی سے سمجھنا مت دو باتیں ہوں دو تعلیم یہ تو روزانہ کی چیز ہو گئی اس کے علاوہ ہفتے کے دو گشت ہفتے کے دو گشت ایک گشت تو اپنی مسجد کے اطراف میں دن مقرر کرو وقت مقرر کرو مشورے کے ساتھ نمازیوں سے بھی مشورہ لے لو دن مقرر ہو جائے وقت مقرر ہو جائے اس میں آپ کی شرکت ہو یہ نہیں کہ میری محلے کی میری مسجد میں گشت ہوتا ہے نہیں اس گشت میں آپ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ اصل چیز دنیاوی لائن میں تو میری پچاس دکانیں ہیں آپ نہیں ہیں تو اس کا نفعہ کو ملے گا لیکن دینی لائن کے معاملے میں تو آپ کا خود کا ہونا بھی ضروری ہے اگر آپ خود نہیں اور دوسرے کرتے ہیں ہاں خود نہیں ہیں تو پھر اس لائن کا فائدہ نہیں ہوگا دوسرے کریں گے وہ فائدہ الگ تو گشت کے اندر شرکت ہو تمہاری دن مقرر رہو وقت مقرر گشت کا طریقہ بارہا آپ لوگوں نے سنا اسے بیان کرو گے وقت نکل جائے گا تو اس سے مسجد میں نہ آنے والوں میں فضل بنے گی حکمت کے ساتھ مسجد میں آنے والوں کے اندر بھی یہ فضا بنے گی تعلیم دے دیں گے اور مسجد میں نہ آنے والوں کو لانا اس سے فضا بنے گی گشت کے ذریعے اور دوسرا گز دوسری مسجد میں ہو یہ اگز تو ہمیشہ آپ کی مسجد میں ہوگا اور دوسرا گز جو ہے وہ دوسری مسجد کے اپراخ میں ہوگا لیکن یہ دوسرا گز آپ کی جماعت جو کرنے کی جائے دوسری مسجد میں وہ اس مسجد میں گشت کرنے نہیں جا رہی بلکہ اس مسجد والوں کو گشت کے اوپر کھڑا کرنے جا رہی یاد رہنا یہ دوسرا گشت جو ہے یہ گشت چالو کرنے کے لیے ہے ایسا نہیں کہ ہر ہفتے آپ ہی جا کر گشت کیا کرو تو وہاں والے پھر کام کرنے والے نہیں بن سکتے وہاں والے کام والے اس وقت بنیں گے جب آپ وہاں والوں کو گشت پر کھڑا کرو بھائی ہماری جماعت آئی ہے بھئی چلو ہمارے ساتھ گش میں جڑ گا لوگوں کا گش میں گرایا لائے اور لانے کے بعد لامحانہ گشت جب کرو گے اپنی مسجد میں یا دوسری مسجد میں تو لوگوں کو باہر سے لاؤ گے بے تالابوں میں جاؤ گے بے غرض ہو کر جاؤ گے یہ نبیوں کا اصلی کام ہے بے تالابوں میں بے غرض ہو کر جانا یہ ہے نبیوں کا اصلی کام ماں سعلی عج بنیا رب العالمی بے قرض ہو کر جانا اور بے قلموں میں جانا سارا قرآن بتا رہا ہے کہ کس طرح پریشان کیا نبیوں کو پھر بھی, بھی گئے یہ گشت وہ چیز ہے بڑی عجیب چیز ہے لوگ جمع ہو گئے تو اس کے بعد بیان کا محلہ کرو گے اپنی مسجد والے گش میں بھی اور دوسری مسجد والے گش میں بھی, بھی بیان کرو گے چونکہ ہر ہفتے یہ بیان ہونے والا ہے یہ ذرا بیان زیادہ لمبا نہ ہو ورنہ لوگ دوسرے ہفتے میں دو تین ہفتہ سن سنا کے پھر کن کاٹ کے کریں گے پھر کشک دن دوسری مجل میں جا کر آواز بڑھیں گے یہ ہوتا ہے جو چیز ہمیشہ جلانی ہوتی ہے تو وہ ذرا الحا بہن اللہ جو کام ہمیشہ ہوتا رہے چاہے تھوڑا تو بیان مختصر کرو اور اس کے بعد تشکیل کرو جم کر چار مہینے کی تشکیل کرو جو نام آ جائے لے لو وہ نام تو فوری بیان کے بعد نہیں آیا کرتی وہ تو ڈھائی گھنٹے کی جو جماعت ملے گی نا تمہاری مسجد کی ڈھائی گھنٹے والی وہ پھر پھر کے لوگوں کو تیار کرے گی وہی وہ لوگ اس گش کے بیان کے بعد میں بولیں گے میرے چار مہینے وہی بحن سے کون لکھوانا ہے پہلے محنت یادی بنتی دی پھر چلے پر اتر آؤ آو, بیس دن پر दिन آؤ آو, دس دن پر اتر آؤ آو, کم سے کم تین دن پر اتر آؤ آو. بولو بھائی بھائی تین دن کرنا کرام آ گئے برابر نوٹ کر لو بھائی دیکھو مسئلہ جیوز بری ہے اس کے اعتراف ہے جو میرا ہوتا ہے भाई जुमहरात को हमें बिस्तरों के साथ चलना है भाई दो आदमी हमारे चिल्ले के तैयार हो गए एक आदमी तीन चिल्ले का तैयार हो गया मेरी मस्जिद से मसलन और वही दो जमाते तीन तीन दिन की तैयार हो गई मेरी मस्जिद से और भाई दो आदमी 20 दिन के तैयार हो गए खाली हफ्ते भर का आपका काम आ गया वो जो ढाई घंटे की रोजाना जो जमात काम करेगी ना تو وہ ان کو تیار کرے تیار کرے گھر بٹ جائے دوسرے بانو یہ کرو جو میرا تاریخ وہاں پر جانا ہے دوسرے محلے والے جو ہیں، وہ بھی جماعتیں بنا بنا کے لائیں گے اپنے اپنی مسجد کی بھی جماعت وہاں پر چلی جائے اس طریقے سے ہر محلے میں گشتوں کے ذریعے جو جماعتیں بنے اس کو لے کر جہاں ہفتے باری اجتماع ہوتا ہے وہاں پر آ کر وہ جماعتوں کو شامل کرو और जब यहाँ हफ्तेवारी इज्तेमाल में बयान हो मुझे बोलोगे कौन कौन तैयार साफ खड़े होकर कहो मैं हमारी मस्जिद से दो आदमी तो चिल्ले के लिख लो एक आदमी तीन चिल्ले का लिख लो दो जमाते तीन दिन के लिख लो दो आदमी बीस दिन के लिख लो अब ये एक दूसरे महिला वाले मेहनत चूके कर चुके गुआ के कहे गुआ के कहे ये है वह हफ्तेवारी इंतिमा को ताकत पहुंचाने वाली बात जहां हफ्तेवारी इज्तेमा होता है जहां नहीं होता تو کوئی بھائی وہیں سے اپنی جما دیں روانہ کر لوں دو دور دراز کوئی شہر ہے وہاں ہفتے بھائی اجتماع نہیں ہوتا تو وہیں وہی جما دیں بناؤ اور روانہ کر دو ہفتے بار اجتماع بغیر مشورے کے کبھی چالو مت کرنا کیونکہ اگر چالو کر دیا تو لوگ جھوٹ جائیں گے سنبھالنے کی صلاحیت نہیں تو بتائیں گے مجھے کس روپئے چلو یہاں تو سنبھالنے والے موجود ہیں تو یہ مسجد کے گشت کی یہ بات ہوئی اچھا تین دن کی بھی آپ کی زبان بنائی سب کچھ اس کے بعد یوں کہو اپنی مسجد والوں سے بھی اور دوسری جگہ جا گش کرو گے ان سے بھی کہ بھئی چلو جس نے تین دن لیے اللہ کا شکر ہے اب بولو بھئی اس مسجد کا مکانی کام کرنے کو کون کون تیار اب مکانی کام لو اس کے بھی لیے بھی تیار کرو اور اخیر میں پھر ان کے ساتھ لیے یہ بات رکھو کہ بھائی کم سے کم اپنا بستر لے کر اپنا کھانا لے کر جو ہفتے والی سیما جمعرات کا ہے بھائی اس کے اندر بولو کون کونگ میں آؤں گا میں آؤں گا میں اپنا کھانا, کھانا اپنا ہاں بھائی اپنا کھانا اپنا بستر اس کی عادت دار ایک فلا قائم ہوگی ان اب ہر مہینے سے کھانا بستر لے لے کر ایک بنے ان شاء اللہ یہ تو میں نے اچھا آخری بات کیا کرو ہفتے والی کیوں میں آنا یہ تشکیل کرو اس کے بعد یہ پوچھو کہ اچھا بھائی تم سے روزانہ کے ڈھائی گھنٹے کون دے گا بھائی روزانہ کے ڈھائی گھنٹے یہ تشکیل بھی کرو جون سی اپنی مسجد کا گشت کرو اس میں بھی روزانہ کے گھنٹے مانگو دوسری مسجد کا روزانہ کے گھنٹے مانگو جو لوگ دیے نا اس کا وقت لے وہ ڈھائی گھنٹے دکھ لو اور وقت پوچھ لو ٹائم تو کون سے وقت میں دو گے کوئی صبح سے دے گا کوئی دوپہر سے دے گا کوئی نو بجے دے گا کوئی چار بجے دے گا ہر ایک وقت اپنے کام کاج ہوتے اس کے حساب سے وہ ڈھائی گھنٹہ دے گا وہ لکھ اور پھر اس کی ترتیب بناؤ بجے صبح نو بجے سے لے کر ساڑھے گیارہ تک दस आदमी उन्हें ढाई घंटे निभा दी भाई कुछ आदमी ऐसे है पंद्रह आदमी वो कहते दस से साढ़े बारह तक तो इस तरीके लेते रहे तो अल्लाह करे ज्यादा लोग आ गए तो पूरे दिन कुछ तुम्हारे महल ले की मस्जिद के अंदर चहल पहल रहेगी ढाई ढाई वाले रहेंगे आदमी रहेंगे वो ढाई घंटे वाले करें क्या इसको आप मुहैया नहीं कर सकते वो जिसने तीन चिल्ले लिखवाए उसका बिस्तर बंधवाना भी इनका काम होगा चिल्ले वालों का बिस्तर बंधवाना तीन दिन की जमात का तैयार करना ऐसे वक्त में उठाई ढाई घंटे वाला है कि जिसमें कोई आदमी घर पर मिलेगा क्योंकि उमू गश्त में सारे आदमी नहीं मिलते जब उमू में होता है उस वक्त आदमी का में होते हैं तो इनसे तो मुलाकात आदमी नहीं होती पच्चीस साल से उमू में हुआ बाज मस्जिद होंगे लेकिन नमाजी वही पचास के शुरू में थे वो अब भी हैं अरे मैंने कहा अल्लाह के बंदे नमाजी की नहीं बढ़े तू ना, हिदायत तो अल्लाह के हाथ में है हमारे हाथ में नहीं तो मैंने दुकान पर जो तू बैठता है पच्चीस साल से एक पैसे की भी बिक्री न हुई हो तो तू कभी नहीं कह रहा हमारी साथ ही तो अल्लाह के हाथ में है मेरे हाथ में नहीं बिक्री तो पैसे नहीं हो रही मैं तो इतनी ही बैठ रहा तो तदबी करते हो इसमें तो तदबी नहीं करते تو کیا کرے گا کیا کرو اللہ کے بندور جس وقت جاتے ہو اس آدمی نہیں ملتا اور جس وقت آدمی آتا ہے تو تمہارا گشت نہیں ہوتا تم مذہب کیا کرے میں نے یہ کام تو وہ ڈھائی گھنٹے میں ہی جمع کری ابھی ہمیں کی نماز کے بعد ایک آدمی کا آسانی سے آتا ہے وہ تمہارے منہ میں گشتہ وقت نہیں لیکن ڈھائی گھنٹے بھی جمع پہنچی ہے اس وقت جو عشا کی نماز کے بعد کام کرتی ہے تو وہ جماعت میں سے تین آدمی اس آدمی کے گھر میں جلے گا ایک آدمی مانوس قسم کا ہو دو آدمی دوسرے ہو گھر میں جلے جائیں نجی ملاقات کریں بیٹھیں بات کریں اگر پردہ ہو جائے تو عورتیں بھی ایک طرف ہو جائیں مختصر ہی بات ہو کم سے کم اسے نماز کے اوپر آمادہ کریں تصلیحات پر آمادہ کریں چلاری بھی مانگے دہشت میں آ تو کم سے کم نماز تو یہ تو تو یہ ڈھائی گھنٹے کی جماعت بھی تو پھیلی ہوئی ہوگی ہے نا بے نمازیوں کے پاس جا کر بھی بات کر دی جو لوگ نمازی ہیں ان کو تعلیم میں بٹھانے کی بات کر دی گشتوں میں کھلانے کی بات کر دی تشکیل کی بات کر دی کوئی پرانا اس محلے کا بیٹھ گیا تو اس کی خدمت میں مناسب آدمی جا کر حاضر ہو کر نرمی سے بات کرے کہیں پر کوئی آدمی محلے کا بیمار ہے تو یہ ڈھائی گھنٹے والے بیمار گھسی بھی کرے اسی محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا پلیز ڈھائی گھنٹے والی جماعت کے ساتھ دو تین آدمی چار آدمی جا کے اس کی تعزیت کرے یعنی یہ سارے کام ڈھائی گھنٹے والی لوگ ہو گئے ہم لوگ تو بارہ مہینے کے اوقات دے دیتے ہیں چل تین چلاتا تین دن اور وہ پھر تقسیم کر دیتے ہیں بحلباغ تقسیم کر دیتے ہیں کہ بھئی اس پہلے میں جنوری کے چلے کے دن ہے نا تین چلے کے دن ہے نا جو فہرست ہوتی ان کے پاس تو فہرست کے حساب سے یہ ڈھائی گھنٹے والے جس کا وقت فرق گیا وادہ اس کو وصولیاں بھی شروع کر کریں تعلیم بھی کریں زیادہ ہو تو گش کر کے دوسروں کو بھی لیں تو ڈھائی گھنٹے کی مسجد کے اندر جو رہیں گے وہ لوگ تو شروع سے لے کر سال بھر کی جماعت بنا سکتے ہیں اگر فکر بھی ڈھائی گھنٹے کی جماعتیں برابر چوبیس گھنٹہ رہی جن رات کی جماعتیں رہی اس میں سر گلاوٹ بھی آئے گا سب گا تو یہ ہفتے واری جو گشت ہے آپ کا اس گشت کے اندر آپ نے چار مہینے بھی مانگے سال بھی مانگا چلا بیس دین تین دین الگ کچھ نہیں تو میاں مکانی کام میں صحیح ہو جاؤ الگ کچھ نہیں ہفتے واری اجتماع کے اندر بستر اور ٹھانا لے کر تو پہنچ جاؤ میرے پیاروں یہ آپ نے کہا ڈھائی گھنٹے تو بھائی دیکھو روزانہ کے ارے تعلیم میں تو بیٹھا کرو ارے تعلیم میں وہاں پر بیٹھ ہم بیٹھیں گے ہم تو روزانہ یہ تعلیم ہوتی اس وجہ سے بیٹھے اجائے یہ بتاؤ اپنے اپنے گھروں کے اندر تم نے سے تعلیم کون کون کرے گا اپنی عورتوں اور بچوں کو بھی دل تو دل نیند پر لانا ہے تو <laughs> <امسی> <laughs> حبتے, اسی ہفتے والی جو گشت ہے ہفتے والی گشت کا جو مجمع ہے نا آخیر میں اس پر بھی مدد کریں کہ وہ تعلیم میں بیٹھے اپنے اپنے گھروں کے اندر تعلیم عورتوں بچوں میں اور بھائی کم سے کم چھ تصویر ہیں تلاوت ہے عبادات نفلیاں ہے معاملات کی صفائی ہے یہ انتظامی کام ہے تو یہ انتظامی کام بھی کرو یہ پوری ترتیب ہے ہفتے بارش جو گشت آپ کی مسجد میں ہوگا یا دوسری مسجد میں ہوگا اس کا یہ طریقہ ہے یا اس کی مثال میں بتاؤں گنے کا کولو پتہ نہیں انگلینڈ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں ہوتا ہے گنے کا کولو تو اس کو کیا گنے کو پہلے गन्ना तो जानते हो छेलड़ी छेलड़ी उस गन्ने को उसमें डालते कोलू के अंदर उसका रस निकला फिर उसे डबल करके और डालते और रस निकला फिर उसका और चौबन करके और डालते पूरा निचौा अब उसके अंग्र रह गया छिलके तो इस रस को कड़ाई के अंदर डाला और गुड़ बनाने के लिए ये छिलके नीचे हाथ में डालती है कोई चीज जाए नहीं اس مجمے کو استقبال تین چملہ چل رہا بیس دن دس دن تین دن ڈھائی گھنٹے ہفتے بھاری اجتماع بستر کھانا ارے تصویر تلاوت گھر کی تعلیم اور دیکھو یہ چل پڑے گی نا تو لوگ اکتائیں گے بھی دعائیں دیں گے دعائیں اور مرو ہے تو تمہاری خبر کو دیکھ کے لوگ روئیں گے کہ اس نے ہمارے گھرانے پر دین چالو کیا یہ ہے ہفتے بھاری گشت اپنی مسجد میں کرو اور دوسری مسجد کے اندر اس گش کو چالو کرو اب تم کہو گی مانچال دوسری مسجد والے تو یہ سارا جانتے نہیں جو ہو سکتا ہے تمہاری مسجد والے بھی نہیں جانتے ہو تو جنمانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی تین دن کی تشکیل کر کے انہیں لے جاؤ اور لے جا کر ان کے ذریعے چوبیس گھنٹہ کام کراؤ بہتر گھنٹہ اور ان کے ہاتھوں جماعتیں بنواؤ مسجد وال جماعتیں بنواؤ ابھی تین دن کی جماعتیں جاؤ گے تو تین مسجدوں میں کام کرو گے نا ان تین مسجدوں میں پورا کام کر کے ساری تشکیلوں کے بعد آخر میں مقالی مسجد والی جماعت وہاں پر بھی تو بناؤ گے ان کے ہاتھوں بنواؤ جب ان کے ہاتھوں بنواؤ گے اور یہ لوگوں نے سمجھایا کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو یوں کرو تو ان کے اندر ترجیح جلی جائے گی جی. آخر میں کہو گی جیسے ان کیا मैं सब तुम अपनी मस्जिद में चालू करूं तीन दिन ले जाकर गश सिखाओ तालीम सिखाओ जमात का बनाना सिखाओ मस्जिद की जमात का बनाना तो हरेक को सिखा दो तीन दिन ले जाए वो भी मस्जिद की जमातें बना ली चिले में जाए चीन चिल्ले में जाए शहर में जाए जितनी मस्जिदों में काम करें उतनी मस्जिदों में जमात बना ले और वो अंदाजुंद न बना ले पैसे बनाने जो वापस काम نگرانی بھی ہوتی رہے پھر بات لمبی ہو گئی روزانہ کی دو تعلیمیں ایک اپنی مسجد میں ایک ہفتے گز ہفتے کے دو گشت ایک اپنی مسجد میں ایک دوسری مسجد میں دوسری مسجد کے گشت گشت کو چالو کرنے کے لیے کچھ مسجد میں گشت چالو ہو گیا تو اسے چھوڑ کے تیسری میں چلے جاؤ چوٹھی میں چلے جاؤ یہ دوسرا گشت جو ہے اگر گشت چالو کراتے رہے آپ تو میں کہتا ہوں چند مہینوں میں شہر کی ساری مسجدوں کے اندر جماعت بنی ہوئی ہوگی اور وہ یہ سارا کام کر رہی ہوگی تمہیں نیند کا بھی وقت ملے گا ان شاء نیند کا بھی وقت لوگوں کو نیند کا وقت بھی نہیں ملتا اتنا تبلیغ کا کام کرنا پڑتا بادشاہیوں سب کو نہیں بعد ہمارے کام کرنے والوں کو صحتیں خراب ہو جاتی ہیں انہیں نیند پوری کرنے کا وقت نہیں ملتا کیوں کہ سارے ہار اپنے گھر میں پہن رہے ارے اللہ کے بندے دوسرے کے گھر میں بھی تو ہار لان دوسرے سے دکھا ملے یہ طریقہ ہے ہر محلے میں دائوں کے وجود میں آنے کا ہر محلے سے تین تین چلنے محلہ میں میں نے غلط کہا ہر مسجد سے تین تین چلے کی جماعت نکلے سال بھر کی جماعت نکلے چلوں کی نکلے تین دن کی نکلے ڈھائی گھنٹے بھی ہر ہفتے تشکیل ہو ہر مسجد مسجد نقدی کا نمونہ بنانا ہے ہمیں ہر مسجد مسجد نقدی کا نمونہ بنانا ہے ہمیں اور یہ اس وقت بنے جب ہر وقت مسجد کے اندر امال چالو ہو اور وہ یہ ڈھائی گھنٹے باندھے اور بعض آدمی ایسے ہوتے جن کے بعد چار چار گھنٹے فائرنگ ہوتے ہیں تو چار گھنٹے لگا دیں بعد آٹھ گھنٹے فائرنگ ہوتے ہیں تو آٹھ گھنٹے لگا دیں ڈھائی گھنٹہ تو ایک ابتدائی چیز ہے ان کو زیادہ لگانا چاہے تو زیادہ بھی لے لیں گے ہم سے نہیں لے نہیں پھر چار گھنٹہ لے ہمیں ڈھائی گھنٹہ چاہیے ایسا نہیں تو دو اگست کو دو تاریخ اس کی تفسیر آپ کے سامنے آ گئی اچھا تیسرا کام اس مسجد اس مسجد والی جماعت کا تیسرا کام کیا ہوگا مہینے کے لیے تین تین دن کے لیے لوگوں کا بھیجنا اس مسجد سے جونسی مسجد میں آپ کا گشت ہونا ارے جونسی مسجد کی آپ کی جماعت بنی ہے اس کا تیسرا کام کیا ہر نمازی کو مہینے میں تین دن کے لیے تیار کر کے بھیجنا اس مسجد سے پورے مہینے میں صرف ایک جماعت چلی جائے کام بہت کم ہر ہفتے ایک ایک جماعت تین دن کی نکل رہی ہے کام بڑا لیکن اس مسجد کے اندر رہنے والے مسجد کے اطراف میں رہنے والے پانچ سو آدمی اگر پانچ کے پانچ سو آدمی تین تین دن کو تیار ہوئے تو کون سے ہفتے میں جائیں گے ہفتے مقرر کر دو اور اس میں جو پرانے کام کرنے والے ان کے بھی ہفتے مقرر کر دو تاکہ ان نیوں کو ہی پرانے لے کر جائیں اکیلے نئے کو تو نہیں بھیج سکتے تو پانچ سو آدمی اگر مہینے کے تین تین دن بھیج تو پانچ کو چار سے اگر تقسیم کر دو ڈیوائڈ ڈیوائڈ کر دیں چار سے ڈیوائڈ کر دو تو سوا ہو گئے ہر ہفتے میں سوا آدمی تین تین دن کے تیار ہوئے اور یہ سوا آدمی کی جماعتیں بنی بارہ تو ہر ہفتے میں آپ کی مسجد سے بارہ جماعتیں تین تین دن کی بنی جو ہفتے واری اجتماع میں بن کر آئیں اب اگر ہر مہینے سے اس طریقے سے ہر مسجد سے لوگ اس طریقے تیار ہو کر آئے اللہ مجھے وہ دن دکھائے کہ تمہاری یہ مسجد چھوٹی بڑھ تمہاری یہ مسجد چھوٹی بن جائے اور تمہیں اس سے بڑی مسجد بنانی پڑی اور جگہ اگر سارے مزلمان اس کام میں لگ گئے تو جتنی مسجدیں دنیا میں ہیں بالکل نہ اور دیکھو بڑی صاحب کی مسجد کے لیے سگریٹری خدان کی تم کہ وہ سارا اتنا زیادہ کیسے ہوگا تو میں کہتا ہوں اگر مسجد نہیں بنا سکتے کسی بھی جگہ کام شروع کر دو دولت دیئر اردو مسجدوں کو تمورا رسول کریم کہی سزا برماتے کہ پوری دنیا کی زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور فاسٹ بنا دی گئی اگر جہاں تم کام کرنا شروع کرو گے بھائی مسجد والا مسجد ہو جائے سر اتنے کا ہوئے پھل کے لیے مولانا مسجد بنا بھائی کچھ نہیں تو میدان میں کام شروع کر دے خیمہ ڈال کر کام شروع کر دے کوئی ضرورت نہیں مسجد کیسی سیدھی ساری شادی جہاں کام شروع کر دیا وہ ہماری مسجد ہوگی اس میں ہے کیا بندرا تم لوگ ڈیری کے اندر جماعت آئی خوب کام ہوا خوب کام ہوا مسجد چھوٹی پڑ گئی مجھے کے پاس لوگ ہے اس نے بڑھائی پھر وہ بھی چھوٹی پڑ پھر اس نے ایک منزلہ بنایا تو وہ بھی سارا مر گیا چھوٹا بھر گیا پھر وہ جواب آئی کام کرنے مطلب ابھی کام میں لگے ہوئے تھے ان کا کام تو خالی مچھلی کا بنانا بڑھانا, بڑھانا. तो वो मधुवनी साहब आए और हाथ जोड़ के अल्लाह के वास्ते तुम किसी दूसरी मछली में जाओ इसलिए कि अब तो बनाने की भी जगह नहीं ऊपर नहीं जाने की भी जगह नहीं अब लोग मेरे को कहेंगे कि मैं क्या करूँगा अल्लाह के लिए तुम किसी दूसरी मछली में चले जाओ इसलिए मेरे तो महल के आदमी में बहुत से है तुम सबको नवाजी बना दूंगे ये मस्जिद तब मैं क्या करूंगा ये ऊंचाई सीधा साधा उसने ये <laughs> अल्लाह मेरे हाथ जगह ही हो समझ में اب مہینے کے تین دن کے لیے جو جماعتیں بن کر جائیں وہ کیا کریں تین دن میں تین مشینوں میں کام کریں گی نا بھائی دس بارہ پندرہ دن جہاں کا تے ہو جا؟ وہاں جائیں گی اور مہینے کے تین دن وہ کام کریں گی تو تین مسجدوں میں کریں گی تو ایک ایک مسجد میں چوبیس گھنٹہ اچھے انداز سے گزار کر وہاں سے سال بھر کی جماعت بنا میں تین چلے کی بنامے چلے کی بیس دن کی دس دن کی تین دن کی گاڑ تعلیم یہ سب کر کرا کے اچھی طرح پورے محلے کے اندر حرکت پیدا ہو جائے اور شام کو پھر بیان ہو تو دن بھر میں محنت کی تھی یہی ترتیب جو میرے بتائی اس ترتیب سے تشکیلیں کرو وہاں ذرا جم کر بات کرو زیادہ دیر بات کرو اس لیے کہ جو محلے والی مچیز تو تمہاری محلے کی تین دن کی مچیز اور اس میں بھی کام کرو تشکیل کرو اور کشتیریں کر کرا کہ اگر وہ بستر جہاں ہفتے والے اجتماع ہو اس سے قریب کی جگہ ہے تو وہاں سے بھی تین تین دن کی چیلے جو جماعتیں بن جائیں اس کا ذمہ دار بنا دے بھیا اجتماع میں لے جانا اس جماعت کو اور آخر میں کیا کرو گے بتائیں مہینے کے تین دن کی جماعت میں ہر دن کیا کرو گے آخر میں پھر مسجد والی جماعت کا بنانا بڑے مسجد والی جماعت کا تین دن میں تین جماعت بن جماعت بن کے ان کا امیر بن گیا ان امیر بن گیا ذمہ دار امیر بن گیا یہ امیر کا لفظ جو حضرت رنگے لانے کے زمانے سے چالو ہے صبح ہمارے اکادری نے کہا کہ بڑے حضرت کے زمانے کی جو الفاظ ہے اسے بھی ہمیں باقی رکھنا میری بھی سمجھ میں آ گیا ہمارے ہاں امیر کے لفظ کے ذرا لوگ ایک منصب سمجھ لیا عہدہ سمجھ دیا. کہ بڑوں نے جب یہ کہا کہ نہیں بھی امیر کہ لفظ بڑے حضرت کے زمانے سے چاہیے ہمارے ہندوستان تاکہ بنگلہ دیش اس میں کوئی خال نہیں عربی ملک جو امیر کون ہے گورنر کے وہ تو گھبرا جاتے ہیں تو مان ذرا ہمیں امیر کی جگہ ذمہ دار مجبور کہنا پڑتا ہے لیکن اپنے علاقوں کے اندر لفظ امیر کا کہا جاتا ہے ہم لوگ بھی لفظ ذمہ دار کہتے تھے کہ آج یہ بڑوں سے سنا تو بھائی امیر کا لفظ کہنے میں کوئی حر نہیں بلکہ کہنا چاہیے تو وہاں پر بھی آپ نے تین مسجدوں میں جماعت بنائی امیر بنایا اس کے ڈھائی ڈھائی دن کے بھی وصول کر لیے اور یہ سارا مرکام کام آپ نے کر لیا اور پھر آپ کی وادت ایسی اگر ہر ہفتے میں بارہ جماعتیں آپ کی مسجد سے نکلیں تین تین دن کی تو چھتیس مسجدوں کے اندر چھتیس جماعتیں ایک ہفتے میں بنی کی جماعتیں اور جو مسجد کی جماعتیں بنیں گی نا چھتیس تو پھر وہ مسجد کی بردی جماعتیں سال سال مدی جماعتیں نکل سکتا تو یہ جتنی غلط زندگی پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے نا اگر یہ مسجد والی جماعتیں پوری دنیا میں جو لوگوں نے بنوائی اور بنائیں تو غیر محسوس طریقے پر یہ غلط زندگیاں اللہ پاک اپنے قدرت سے ختم کر کے صحیح زندگی کو دنیا میں خدا چل گئے اللہ جانو لے گا اللہ میں سنتا تھا بہت سے لوگوں نے مولانیہ السلام رحمۃ اللہ سے کہا حضرت اتنے بڑے بڑے ہمارے مجاہدین اور ہم جو انگریزوں کے خلاف لڑے جیلوں میں گئے یہ گئے گئے لیکن پھر بھی اسلام تو بچائی نہ یہ بچائی جماعتوں سے ان سے کیا پھیلے گا مولانا نے فرما کہ وہ بڑے بڑے وہ تو شیر مبر تھے ارے وہی جماعتیں ہیں دیمک کے کیڑوں کی طرح سے ہیں دیمک کا کیڑا किसी बहुत बड़े लकड़े के अंदर घुस जाए तो पता नहीं चलता उसी में अंडे भी देता है बच्चे भी देता है खानदान बचते है दिमाग जानते हैं ना कहो छोटे हाँ तो दिमाग अंडे बच्चे अंदर पितरता पितरता पितरता सारे लकड़ी को घोखला कर देता बाहर जो दे दिखाई देखता है ऐसा बहुत बड़ी लकड़ी इमारत खड़ी है लेकिन लकड़ी घोखली हो जाती है और पता नहीं कभी تو یہ غلط زندگی بدلنے کا معلوم ہو گیا انڈے بچے دیتے ہیں انڈے بچے کیا سال جہاں مرغی جماعتیں بناؤ چار جان مہینے کی قلعے کی بیس دن کی تین دن کی مکانی جماعتیں گھروں کے اندر تالیس ڈھائی گھنٹے تشریف علاوہ عبادت نفریاں راتوں کا رونا دن کا محنت یہ ہر مشہور میں تم چالو کر دو بس تو غلط زندگی کے لیے یہ بن گئے دیمک کے کیڑے حیثیت دکھائی دیے دینے لیکن غلط زندگی دنیا سے ختم ہو جائیں گی کیوں وہ اس کے لیے تیار ہوا بغل دیکھیے سورج ڈوب رہا ہے اب میں ایک بات آپ لوگوں سے پوچھوں صرف یہ بتاؤ ہر سال کے چار مہینے تم لوگوں میں سے دینے کو کون تیار ہے صرف آپ کو چاہیے ہر سال کے چار مہینے ہندوستان کے ہوں پاکستان کے ہوں انگلینڈ کے ہوں بنگلہ دیش کے ہو ہوں. جسے مرنا ہے اسے کرنا ہے کسے نہیں مرنا اسے ہم بھی چھوڑ دیں ہر سال کی چار ملی بس ختم ہو گئی تمہارا ہاتھ اٹھانا گاڑی اچھا جس نے چار مہینہ ہر سال کا دینے کا ہاتھ نہیں اٹھایا ملامت نہیں کرتے ہم چلو سال کا چلہ دینے کے لیے تم لوگوں میں سے کون کون تیار ہے وہ ہاتھ اٹھا دے سال کا چلانا نہ بندو کیوں بھاؤ گرا رہے ہمارا سال کا چلہ مانگ رہے اچھے طرح ہاتھ اٹھا کر دکھائی دے واہ واہ واہ واہ چلو بھی ہو گیا چھچیلا بھی ہو گیا اچھا اب یہ بتاؤ کہ مہینے کے تین تین دن دینے کے لیے تم لوگوں میں سے کون تیار ہے یہ حد مہینے کے تین دن زندگی بھر مہینے کے تین دن بس کافی ہے ہمیں کچھ نامہ میری نام اچھا مجھے بس ایک بات دور بتا دو روزانہ کے ڈھائی گھنٹے تم لوگوں میں سے دینے کو غلط تیار ہے یہ بتا دیں بس ختم ہو گیا لیکن ایک بات آخری میری باقی نہیں رہے گی یا آپ لوگوں نے ہاتھ تو اٹھا لیے اللہ تعالیٰ جزائے خیر اور اللہ آسان بھی کرے لیکن ایک بات پہ بتا دوں ایک بات پہ بتا دوں سال کا چلّہ یا تین چلّا آپ دو گے یہ معین کر دو کہ کون سے مہینے میں دیا کرو گے اگر یہ موائن کر دو گے تو ہر سال آخر چلہ تین چلہ وصول کرنا بھی آسان ہوگا اور آ فکر سے نہیں بھی دو گے ایک دن سے موائن کرو کون سے مہینے میں دو گے سال کا چلہ رہا جس نے ہاتھ اٹھائے تین چیلے کا وہ سال کے کون سے مہینے میں دے گا جنوری میں فروری میں مارچ کون سے مہینے میں ایک اور مہینے کے تین دن کے لیے جس نے ہاتھ اٹھائے وہ ہر مہینے کے کون سے ہفتے میں تین دن دے گا پہلا دوسرا تیسرا چوتھا کون سے ہفتے میں دے گا دو یہ معین کروانا ہے ابھی مین کرنا ہے اور تیسرا روزانہ کے جو ڈھائی گھنٹے دو گے یہ کس وقت سے دو گے خجر کے بعد ظہر کے بعد یا نو بجے یا بارہ بجے یہ وقت مقرر کر دو یہ تین باتیں مغرب کی نماز کے بعد مغل کی نماز کے بعد آج کھانا وانا ذرا دیر سے ہو جائے کوئی حرج نہیں میں اس کا کوئی کنٹرول کرے ایسا ہے بھائی مکیش ارے کوئی پرانا ذمہ دار یہاں آ جائے ارے اللہ کے بندو ہمارا سہارا بنو آ جاؤ بھائی آ جاؤ ادھر ابھی تو سبھی گزرا ہے نماز پڑھنی ہے تاخیر نہیں کرتی اگر یہ تاخیر نہیں جائے ڈھائی کرنی ہے صحیح بات اور وہ کیا نام روزانہ کے ڈھائی اب یہ حضرات کے مغرب کی نماز کے بعد حلقے بنا لو ہندوستان والوں کا حلقہ الگ بن جائے اس کا کوئی ذمہ دار لگ جائے پاکستان والوں کا الگ بنے ان کا کوئی ذمہ دار لگ جائے بنگلہ دیش والوں کا الگ اور انگلینڈ والوں کا شہروں کے اعتبار سے نیوز پہ محلوں کے اعتبار سے ہلکے خود بنا دو ذمہ دار اور پرچے لے لو اور تین باتیں لکھو ہر آدمی تین باتیں لکھوا گے سال کا چلا یا تین چلّہ کون سے مہینے میں ایک دوسرے یہ کہ مہینے کے تین دن کون سے ہفتے میں دو اور تیسرے یہ کہ روزانہ کے ڈھائی گھنٹے کس وقت سے دے جاتی یہ تین باتیں ہر آدمی لکھوا دیں کوئی آدمی لکھائے بغیر نہ رہے جس نے ہاتھ اٹھایا یہ تین باتیں اور یہ پرچے ان براکز کے اندر تقسیم ہو جائیں وہ روزانہ کی جو ڈھائی گھنٹے کی جماعت ہوگی نا یہ انہیں مہینوں میں وصول کر کر کے اور روانہ کرے گی اور اسی طریقے سے پورے ملک کے اندر مسجد کی جماعت بناؤ اور اس طریقے سے اوقات دو تو انشاءاللہ شاء اگلے سال تم دیکھو گے کہ یہ مسجد بالکل ناکافی ہو جائے کر لوگے نا بھائی بس تم اغر آپ لوگوں کی چھٹی ہلکے بنا بنا سکتی ڈبلو ڈبلیک ڈاٹ کام آف